الحمد اللہ سن نبی دابود میں اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ریسۃ البی ار ویسے شاید کہ تجھے اللہ لمبی زندگی عطا کرے میرے بات تو بڑی دیر تک چلتا رہے ناز لہذا لوگوں کو خبردار کرنا انہیں بتانا اندہ آکا کا لکھیاتا ہوں جس نے نمبر ایک اپنی داڑھی کو گرا لگایا داڑی کے بالوں کو اکٹھا اچھا کر لیا نمبر دو تقلا و فرن گلے میں ڈالا اور تیسری بات فرمائی کہ کسی جانور کے گوبر یا لیڈ کے ساتھ اسکنجا کیا یہ اعلان کر دو کہ جس نے ان تین کاموں میں سے کوئی بھی کام کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری, بری یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں داڑھی کو گیرا لگانے والا گلے میں دھاگا ڈالنے والا یا جانور کے گوبر یا لیڈ سے استنجا کرنے والا اسی طرح سولہ نبی دابود میں ہی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا انتمت کا ہابی او ابر کہ ہم لید یا ہڈی کے ساتھ استجا کریں جانور کا گوبر لیب یا ہڈی اس سے استلجا کرنے سے بنا منا اسی طرح ابو داود میں ایک اور روایت ہے عبداللہ مسروط رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ اپنی امت کو آپ منع کر دیجئے کہ وہ کوئلے سے یا نید سے استنجا نہ کرے اور ہڈی سے استنجا نہ کرے کوئلہ لید اور ہڈی کیوں کا اللہ, اللہ وزیر نے ہمارے لیے اس میں روزی رکھی ہے رزق رکھا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جانور کی لید یا گوبر یا ہڈی یا کوئلہ ان چیزوں سے استنجا کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور روکا ہے استنجا کرنے کے لیے ان چیزوں کو استعمال نہ کیا جائے اس کے علاوہ باقی کچھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے وہ پتھر ہوں پکے یا کچے یا ٹیشو پیپر وغیرہ یا کوئی اور چیز ان چیزوں سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے کم